بسرحمن ورحمۃ الحمد اللہ علیہ وحمۃ اللہ وحمد السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بین سوال نور محمّہ صحماقی تمام سامع براد الخرٰ سے ایک بار پھر اس کرتے ہیں ہمارا سلسلہ درست کتاب دعوت شریف میں سے درست نمبر ایک سو اٹھائیس ہے اور خمسہ کے درخت نمبر پچپن ہے اور عورت ہمسا میں سے دعا شفو ہمارا سلسلہ درس سے دعا شفوں میں ہے اور اس میں آج جو ہے امام حسین علیہ السلام کو وصر ال جو جملات ہم دعا میں پڑھتے ہیں کہ وبی شہادۃ الحسین و ماشقت یعنی جی وہ ابھی شہادۃ الحسین و مشقت اس مبارک جملے کی تھوڑی سے توضیع آپ لوگوں کی مبارک آنے تک پہنچاتا شاہ مولا حسین کی شہادت اور مشقت کے واسطے کے ہم دعا کرتے ہیں تو اس لفظ شہادت سے کیا مراد ہے اور مشقت سے کیا مراد ہے ہاں جی اور حسین سے مراد جو ہے حضرت زہرہ الام اللہ علیہ اور مولا علیہ السلام کا نور چشم مولا امام حسن علیہ السلام کے بعد جو ہے دوسرا بیٹا تھا کہ اور رسول اللہ کا جو ہے نواسائی اور صالار شہد مولمہ حسن علیہ السلام پاس ذات کو اور آپ آو کی شہادت اور اللہ کے راستے پہنچانے و پہنچنے والی تکالیف مشقتیں جو اللہ کے دین کی بقا کل آپ نے اٹھایا ان کا واسطہ لے کر اللہ کے حضور میں ہم دعا کرتے ہیں تو شہادت جو ہے عربی زبان میں مختلف مطلب لغات کتابوں میں مختلف مطلب معنی لکھا ہے تو متعین شہادت کے معنی اقرار ہاں جی گواہی تصدیق یہ معنی کیا ہے یشدو شد و شہادت یعنی واقف ہونا دیکھنا اشتشاط شہادت راہ خدا میں موت یعنی استشاعت کے معنی میں اور اس کے علاوہ استشاط کے معنیٰ استعلال دلیل پیش کرنا گواہی دینا یہ سالمانہ لکھا ہے القاموس الجدید نامی ارلا کتاب ہے اور اسی طرح جو ہے اس کتاب میں اشہادہ اش یعنی یقینی اطلاع یا خبر گواہی قسم سم معنی میں آتا ہے یعنی اور ساتھ ہی اللہ کے راستے میں موت اس کو شہادت بولتے ہیں اللہ کے راستے میں موت ہوتے ہیں اس کو شہادت بولتے ہیں اور ڈاکٹر کی مریض کو بیماری یا صحت کا سرٹیفکیٹ حکومت یا ملسا کی طرف سے جاری کردہ امتحان میں کامیابی کے سرٹیفکیٹ ان کے لیے شہادت بولتے ہیں تو چونکہ انسانی زندگی میں سب سے کامیاب ترین مقام عظیم مقام کی جو کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کے تاستے میں دی جا سکتی ہے جو قربانی دی جا سکتی ہے وہ اپنی جان کی قربانی ہے ہاں لہٰذا جب بند اپنی جان کی قربانی دے دیتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بندے کو ہاں کامیابی کا جو ہے وہی صنعت دے دیا جاتا ہے جس طرح دنیا میں ان میں کامیابی پر ایک دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے راہ میں قربانی اللہ کے دین کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اس کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے ہاں جی تو اور, اور اس یہ اللہ کے جو شہید بندہ جو ہے اللہ کے راہ میں یہ جان دینے والے بندہ اپنی جان دے کر اس بات کو ثابت کرتے ہیں اللہ کا دین برحق ہے اللہ کا دین سچا ہے ہاں تو یہ شہادت کا جو ہے شہادت کے مقام کو شہادت اس لیے بھی جاتا ہے عربی مشہور لغت مختار الشخہ شہید القطیل سبیل اللہ تعالیٰ شہید وہ شاس جو اللہ کے راستے میں جان اللہ کے روال کر دیتے ہیں اللہ کے راستے میں جس کو قتل کیا جاتا ہے شہید کیا جاتا ہے اس کو شہید کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے اور شہید کا ایک معنی جو اصل قرآن لغت ہے اس میں ہم اشادت ہاں جی اشہد و شہادہ الحضور مشاہدہ شہر و شادہ کہیں حاضر ہونا مشاہدہ کی حقیقت کو دیکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے حاضر ہونا یا امام بالبصر ابلبصرہ یا آنکھوں سے ایک چیز کو دیکھنا نان جی کسی مقام پہ حاضر ہو کر آنکھ سے دیکھنا یا بصیرت سے دیکھنا چشم باطن سے دیکھنا اشادہ قولصادر من علم حاصل شادتن بادشاہ بصیرت او بصری راغب اسبانی جو لغت کی بہت مشہور کتاب ہے فرماتے ہیں شہادت کیا ہے وہ قول اور بات ہے جو انسان سے شادر ہوتی ہے اور وہ اس کو حاصل ہو اور وہ بات اس نے جانا ہے جی اپنی چشم بصیرت سے دیکھ کر یا ظاہری آنکھ سے دیکھ کر کسی حقیقت کو جان کر حاصل ہونا اور جان کر بھی اس سے صادر ہونا بولنا اس کو شہادت کہا جاتا ہے اور تفصیر کبیر کے حوالے سے عالم اسلام کی مشہور تفسیر ہے فخر و راضی کی تفسیر ضیاء القرآن میں جو ہے انہوں نے کہا ہے شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں وہاں انہوں نے حرما شہید جو ہے شہید فائل بے معنی فائل کے معنی میں ہیں اور یہ جو ہے شہید کے وزین فائل کے معنی میں اور سر عربی میں نہیں بتاؤں گا اردو تجمہ کروں گا وہ شہد جو کبھی نور برہان سے میں نور دلیل سے اور قوت بیان سے اور کبھی شمشیر و سنان سے ہاں دین علحق کی حقانیت کی شہادت دے یعنی گواہی دے یا دلیل اور برہان سے دین اسلام کی حقانیت کی گواہی دیں یا جو شمشیر و شنان سے تلوار اور نیزوں سے دین لاحق کے حقانیت کی شہادت شہادت دے وہ اس, اس کے ثبوت پیش کریں تو ثبوت پیش کرتے کرتے وہ اپنی جان اللہ جانان کے حوالے کر دیتے اسے شہید کہلاتے اور رائے خدا میں قتل ہونے والے کو اسی مناسبت سے شہید کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی جان قربان کر کے دینی حق کی کی گواہی دی انسان جب تک چیز کو حق اور سچ نہیں سمجھیں گے جان کی قربانی تو نہیں دیں گے نہ اپنی جان کی باتیں تو نہیں لگائیں گے لہٰذر شہید کو شہید کہنے کی وجہ یہی ہے کہ اس نے اپنی جان قربان کر کے دین کی حقانیت کی گواہیں دیں کیونکہ اللہ کے کی دین کی حقانیت اور سچائی کے ثبوت میں انسان یا زبان سے دلیل کے ذریعے سے پیش کر سکتے ہیں ہاں جی سو دلیل پیش کرتے اپنے حق دین کی حقانیت بیان کرتے ہیں اور ایک موقع ایسا ہوتا ہے کہ اس حق کو طرف دبانے کی کوشش کریں اس کے اوپر تو پھر وہ اپنی جان کی بازی لگا کر اس حق کے اوپر آنے والے پردے کو ہٹا دیتے ہیں اس لیے فرماتۂ شہید کہا کہ اس نے اپنی جان قربان کر کے دین کی حقانیت کی گواہی دی اس کے بعد امام راضی لکھتے ہیں کہ وہی افراد جو دنیا میں دین کی صداقت کے شاہد رہے ان کے دین کی سچائی کے وہ گواہ رہے پس قیامت کے روز یہ لوگ جو ہے لی تقوشا اناس کی مزد بن جائیں گے اور قیامت کے روز بھی یہی شہدا جو ہے گواہ بن جائیں گے کہ اللہ کے دین کی حقانیت کے ثبوت کے لیے ہاں جی لقل قمد میں بھی گواہ بن جائیں گے جس طرح دنیا میں انہوں نے اپنی جان دے کے قربانی پیش کیا ہاں جی اور اسی طرح حرماتے ہیں شہید کو شہید کرنے کی اور بھی وجوہات بیان کیا ہے عربی مشہور لغل نسان عرب نامی اصول حرماتے ہیں شہید کو شہید کرنے کی وجوہات میں سے یہ ہے کہ شہید اسے کہتے ہیں الفلاصل جو قدل فی مجاہدن بھی سب اللہ, اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے جس نے جان دے دیا اس کو شہید کہتے ہیں اور شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں جان ملائی ہو شہود اللہ بل فرماتے شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ کی کیونکہ اللہ کے فرشتے گواہ ہیں کہ ان شدہ کے لیے جنت ہے جب شہید کیونکہ اللہ کے فہرست گواہ ہیں اس کے لیے جنت ہے کیونکہ جب وہ جان دے ہوتے ہیں پھر وہاں حاضر ہوتے ہیں تو لہذا وہ اس بشالت کے بھی گواہ ہیں کہ ان کے لیے جنت ہے اور شہید کا حکماں نے یہ بھی لکھا ہے کیونکہ یہ تو صرف ایک جگہ سے دوسرے جگہ ٹرانسفر ہوا یہ تو مارا ہی نہیں تو گویا کہ جب مارا ہی نہیں تو اس کی کیفیت دیے بن جائے گی کہن شاہد الحاض گویا کہ وہ حاضر ہے شاہد انہیں حاضر اور واقعات سب اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور شہید کو شہید کرنے کی وجہ یہ بھی لکھا ہے کیونکہ رحمت کے فرصے ان کے سامنے حاضر ہوتے ہیں جب وہ دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں اس کے وہ قبض ہو رہا تو رحمت کے فرصے اس کے سامنے حاضر ہوتے ہیں جب وہ مر جاتے ہیں اور جان اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو اس بعد رحمت کے فرصے ان کے سامنے ہوتے ہیں اور انہیں جنت کی مشارت دیتے ہیں اور شہید کو شہید کرنے کی ایک وجہ یہ بھی بتایا اللہ کے احکامات و دین کو برحق ثابت کرنے کے لیے قیام کرتے ہیں اللہ کے احکامات اور دین کو بر ثابت کرنے کے لیے قیام کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ شہید ہو جاتے ہیں جان دے, دے, دے ان کو شہید کرتے ہیں اور شہید کو شہید کرنے کی ایک وجہ یہ بھی کہا ہے کیونکہ وہ اس چیز کے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے اس کی راہ میں قتل ہونے والے کے لیے جو عزت اور تقریم کا وعدہ کیا ہے وہ سچ و برحق جانتے ہیں وہ سچ و برحق جانتے ہیں اس لیے اس کو اور کیوں کوئی کسی چیز کے سچ و برحق جانے کے ثبوت یہ اس راستے میں اس چیز اس چیز کو سچ اور برحق چیز کو ثابت کرنے کے لیے اس کو تحقبے کے لیے اپنی جو قربانی دیں گے مطلب یہ وہ چیز کو حق سمجھتے ہیں جان دینے کے مطلب یہ ہے جان دے کے اس چیز کو ثابت کر مطلب اس چیز کو سو فیصد حق سمجھتے ہیں حق سمجھتے ہیں پس شہید کے معنی ہے وہ گواہ حاضر ہونا اللہ کے راہ میں جان دینا کہ ان معنی میں حاضر لیا ہے شہید تو وہ شہادت الحسین میں مشقت ہے اور مشقت کا معنی جو ہے دشوار دشواری دقت شکتاً دشواری اور دقت کے معنی لکھا ہے شاخ دشوار مشکل تکلیف دہ سخت کٹھن یہ الفاظ جو ہے لغاتی کتاب میں لکھا ہے اور المشقہ تغلیف اور مشقت کے معنی میں بھی لیا ہے اور مشقت دشوار ہونا ہاں جی تو ان سب کے دور میں معنی یہ لکھا ہے شکہ اللہ نے کسی کو مصبت میں ڈالنا تگلیف میں ڈالنا اور جامع کتاب المنجد میں لکھا ہے المشقہ والمشقہ جامع ان کا مشقات آتا ہے صعوبت تکلیف سختی مشکل محنت مشقت جان فشانی مصیبت پریشانی زحمت یہ سب معنی لکھا ہے تو ان سب معنی کو سامنے رکھیں تو گویا کہ جو اس سے مراد وہ بھی شہادت الحسین و مشقت تھی اس مراد پھر کیا ہوگا وہی مولا امام حسین علیہ السلام اور وہ آپ کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے یزید علیہ لانے نے جو دین کے اندر جو تباہی مچا رکھا تھا حلال محمد کو حرام کرا دے رہا تھا حرام محمد کو حلال کہہ رہا تھا نامو سے دین تباہ کہہ دیتے کھلے عام کہنا شروع کر دیا تھا محمد نے نواز باللہ حکومت کے لیے جو ہے یہ سب کچھ وہی کا وہ ڈرامہ کیا نوز باللہ ورنہ اس پر کوئی وہی دل ہوا یہاں تک کہنے لگا تو اس برہ دین کو بقا دینے کے لیے اس کی حقانیت پر چونکہ مولا حسین کو یقین تھا یہ وجہ سے اس یقین کو ثابت کرنے کے لیے ہاں جی اور اس برہان دین کو اس کے صحیح راہ پر ڈالنے کے لیے مسلمانوں کو اس غفلت سے نجات دلانے کے لیے اور یہ جیت کے اس ظالمانہ جو ہے اس کے راہ و روش کو تباہ اس کو نابود اور باطل ثابت کرنے کے لیے امام حسین نے جو تکلیفیں برداشت کی ہاں جی جو مصبتیں برداشت کی ہاں جی جو سختیاں اور تکالیم برداشت کی جو ثبت و مشقت آپ نے برداشت کی جو جان فشانی کا آپ نے مثبت مظاہرہ کیا جو جن مصائب اور پریشانیوں اور زحمتوں کا آپ نے برداشت کیا انہی کو وسیلہ دے کر ہم اللہ کے راستے میں دعا کرتے ہیں تو نجرت اس دعا کا پھر تجمہ ہوگا اور شہادت حفسین نے مشقت دیکھا کہ ہم آجزی کے ساتھ اللہ کے میں یہ دعا کریں گے کہ اے اللہ اے پروردگار میں امام حسین علیہ صلاحت وسلام کے اللہ کے راہ میں اللہ کے دین کی بقا و سربلندی کے لیے دی جانے والی مقام شہادت و قربانی اور اسی راستے میں پہنچنے والی تمام تکالیف و مشکلات و سختیوں کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تم میری حاجات پوری فرما کہ انتاز حاجات نہ یا قاضل حاجات کہ ہمارے حاجتوں کو پورا کرنے یا حاجتوں کو پورا کرنے والے یا کاشل مہمات یا ہماری پریشانیوں سے مشکلات کو ہاں دور کرنے والے یا رافیع درجات اے درجات کو ملن کرنے والے تلاقی برحمۃ الرحم الرحمن کہہ کے ہم اپنی حاجت کو اللہ کے ظلم میں مانتے ہیں تو عظن گرم یہ جو مشقت ہی ہے اس سے مراد جو دین اسلام کی سربلندی وہ معروف نہیں منکر کے سلسلے میں مولا امام حسین علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھیوں کو اور جوانا نے بنیاشم کو زینب مولا امام کلثم مولانسیندین ان معصوم بچوں کو ان سب کو جو ہے کربلا اور کربلا و دیگر تمام مقامات پر مدنے سے نکلنے سے لے کر کل شہادت ہونے تک اور شہادت کے بعد اسرا نے کربلا کو پہنچنے والی تمام تقالیف کیونکہ ان کی تقالیف آپ کے ناموش کی تقالیف آپ ہی کے تقالیف ہے ہاں جی حقیقت پہنچنے والی تکالیف مراد ہے کہ کربلا کا عظیم واقعہ جو حقیقت میں دیکھا جائے تو اس لفظ و مشکی کے اندر مزمر و معافی ہے بجے ممی جو وہ مشاکت ہی پڑھتے ہیں ہاں جی تو اس کے سامنے پورا کربلا کا واقعہ آتا ہے ہاں جی مولا امام حسین کے سامنے ایک ایک شہید گرتے جا رہے ہیں اور ان کی جنازے کو آپ اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں آپ کے سامنے جو ہے آپ کی متحرات کی جو ہے یہ پریشانیاں ہاں جی بڑھتے جا رہے ہیں چونکہ تمام جوان عاشم کے شہید ہونے کے بعد مولا خود کے بھی شہید ہونے کے بعد اب زینب عمر کوسوم کے لیے کیا کیا پریشانیاں آئیں گے <تصفح> وہ پریشانیاں بھی آپ سوچتے ہیں ایک یہ جوان آپ کے سامنے شہید ہوتے جا رہے ہیں الکبر جیسا عظیم شبی ہے عباس جیسا آپ کے قوت بازو ہاں جی حسن مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے سرمایہ حضرت شاہ قاسم اس طرح انہوں نے محمد زین السلام اللہ علیہ کے ہاں جی چشم یہ سب جوانہ نے مناشم ایک ایک آپ کے سامنے شہید ہوتے خون میں غلطان دیکھتے ہیں تو انسان کے دل پر کیا گزرتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن اللہ کے دین کی وقاء کے مولانا نے یہ سب کچھ گوارہ فرمایا آپ نے قبول فرمایا اور سب کچھ اللہ کے راستے میں دیتا گیا مول لکھتے ہیں آپ کے سامنے ایک ایک شہید کا جنازہ آتے ہیں تو آپ اس کی سرانے پہ کھڑے ہو کر بیٹھتے تھے الٰہ رضن بھی رضاق لان پرور وہ نگارہ یہ سب جو ہے میں تیرے ہر اہدا پہ راضی ہوں کیونکہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تیرے سامنے والا تو دیکھ رہے لہٰذا جی اس وہ مشقات کو کھولیں تو مولا امام حسین اور آپ کے خاندان و اصحاب پر کی قربانی سامنے آتی ہے اور اس کو اور مختصر و خلاصہ کریں کربلا کو تو یہی لفظ وہ مشقت ہی بن جاتی ہے تو آج کے دس مہینے پر اتفاق کرتا ہوں کل کے دس میں ان شہید کے مقام کے بارے میں کچھ آیات کا توجہ دے دوں گا